معذر صاحب السلام علیکم پہلی ملاقات میں جناب کے سامنے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اور بزرگان چشت اور بزرگان کا کے فیض سے ایمان کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ بنیادی چیز ایمان ہے یا اعتقاد ہے عمل کی حیثیت ثانوی ہے عمل کا مدار ایمان ہے عمل کا دار و مدار ایمان پر ہوتا ہے ایمان کامل ہوگا عمل کامل ہوگا ایمان ناقص ہوگا عمل ناقص ہوگا ایمان غلط ہوگا تو عمل باطل ہو جائے گا اسی وجہ سے قرآن مجید میں جہاں جہاں کسی عمل کی دعوت دی گئی ہے تو ایمان والوں کو دی گئی بے ایمان کو عمل کی دعوت نہیں دی گئی یا منو یہاں دیکھیں گے یہ ایمان والوں سے فطار ہو رہا ہے. اور ایمان کے متعلق اس وقت صحیح معلومات لوگوں کو نہیں ہے اس وجہ سے کہ ایمان کے متعلق عقائد کے متعلق بتانے والا صحیح نہیں بھل رہے مکمل صوفیا کرام اولیاء کرام فقراء جن کا روحانی تعلق اللہ تعالی کے ساتھ ہوتا تھا وہ دنیا سے مفقود ہو چکے ہیں انتہائی قلیل وجود ان کا رہ گیا ہے بے گستاخی کا دور ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو چھپا لیا ہے حالانکہ ہر دور میں سوالاک سو ولی ہوتا ہے ہاں سوا لاکھ ہمبیال تھے سوالاک صحابہ صاحب کرام تھے اور سوالاک کی تعداد ہر دور میں ہر صدی میں اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں اور یہ تعداد قیامت تک باقی رہے گی قیامت سے کچھ عرصہ پہلے یہ تعداد ختم ہو جائے گی اس وقت جس وقت کہ قرآن مجید اٹھ جائے گا دنیا قرآن مجید کے حروف ختم ہو جائیں گے نقوش ختم ہو جائیں گے صرف کاغذات رہ جائیں گے اس وقت حضرت خضر علیہ السلام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بار کا عادت کریں گے یا اللہ قرآن مجید خط اٹھ گیا اب ہمیں بھی اٹھا رہے تو خضر علیہ السلام اس وقت وفات پا جائیں گے پھر تمام ختم میں یہ سوالاک لاکھ کا سلسلہ جاری لیکن یہ گستاخی کا دور ہے بے ادبی کا دور ہے مادہ پرستی کا دور ہے دنیا پرستی کا دور ہے اور اللہ والا جو ہوتا ہے وہ روحانیت پسند ہوتا ہے وہ مادہ پسند دنیا پسند نہیں ہوتا وہ تو روحانیت پسند ہوتا ہے وہ دنیا چھڑاتا ہے چھڑانے کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال لیتا ہے یہ تو نہیں ہے نا رہبانیت تو ہمارے اسلام میں نہیں ہے نا کہ دنیا چھوڑو اور جنگل میں جا بیٹھو نا یہ رہبانیت ہے یہ عیسائیوں میں تھی اسلام میں رہبانیت نہیں اسلام میں زہد ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے زاہد تھے دنیا کو دل سے نکالنا اس کی محبت کو دل سے نکال دینا اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے آئے تو خوشی نہ آئے جائے تو غم نہ ہو دنیا آئے تو خوشی نہ آئے لا تفرحو بما آتاکم اللہ تعالیٰ جو تمہیں دے اس پر خوش نہ ہو مولا علی سے پوچھا گیا حضور زود, زود کیا ہے ذہد کمانا ترقِ دنیا ہے نا پوچھا گیا حضور ذہد کیا ہے مولا علی مشکل گشار رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا آپ نے فرمایا پران دل... مجید کی ہے صاحب میں ذہد ہے لاطا فراح و بات کو ولاشو اعلیٰ بمع... ما فاطق جو ہاتھ سے جائے اس پر غم نہ کرو جو دنیا ہاتھ جائے اس پر خوشی نہ کرو خوشی اس, اس اس وجہ سے نہ کرو کوئی پتا نہیں کس وقت چلی جائے گی جانا ہی جانا ہے دنیا کی ہر چیز جانے کے لیے بنی ہوئی ہے بقا تو ہے نہیں اس میں فنا ہی فنا ہے تو جب آئے خوشی نہ کرو کوئی پتا نہیں کب چلی جائے گی اور جب جائے تو کب نہ کرو اس وجہ سے کہ دینے والا کوئی پتا نہیں وہ کس وقت دے دیتا ہے سر تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں زہد مطلوب ہے رحبانیت مطلوب نہیں ہے رحبانیت ہے کہ بالکل تعلق ہو جانا دنیا سے شادی بیاہ ان چیزیں اور جناب کسی کو نہیں ملنا کسی کو سب علیحدہ ہو جانا ہے اور جناب ہاں جی یہ سب کام جو ہے ہاں, اس طرح نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ تم دنیا میں رہو دنیا تم میں نہ رہے کیا دنیا میں تم رہو لیکن دنیا تم تم رہے, تم رہے بزرگ لوگ فرماتے ہیں جس طرح کے سفینہ ہوتا ہے کشتی ہوتی ہے کشتی پانی میں رہے پانی کشتی میں نہ آئے. جب پانی کشتی میں آ جائے گا تو خود بھی ڈوب جائے گی اگر کشتی پانی میں رہے گی تو خود ڈوبنے کی بجائے لوگوں کو پار لگائے گی نہیں لیکن یہ ہے کہ دنیا کے مال و اسباب جو ہیں ان کو کم کرنا اور ان کے اندر وسعت نہ ہونے دینا یہ بھی پسند کیا گیا ہے کیونکہ جتنا زیادہ ہاتھ مصروف ہوتا ہے پھر دل جو ہے وہ اتنا زیادہ مصروف ہونا شروع ہو جاتا ہے اس وجہ تو تقلیل جو ہے نا دنیا کی وہ مطلوب ہے نہیں تو حضرت جو <coughs> کرام ہے گستاخی کا دور ہے مادہ پرستی دنیا پرستی کا دنیا لوگوں کا قبلہ خواب ہے جدھر ملتا ہے مذہب بھی وہی بن جاتا ہے دین بھی وہی بن جاتا ہے سب کچھ شدر اللہ والے دنیا چھڑاتے ہیں دل سے نکالتے ہیں ہم بن چکے ہیں عاشق دنیا کے عاشق دنیا کے جب دنیا کے ہم عاشق کیسے نکالیں بھائی اس کو معشوق کیسے دل سے نکل سکتا ہے تو ہم اب پھر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ولی کے لوگ مخالف بن جاتے ہیں زبردست مخالف ہو جاتے ہیں تو قتل کر دو یہ تو پتہ نہیں اتنا نیا آیا, آیا ہے لیکن نیا نہیں ہے وہ تو پرانی بات کرتا ہے علیہ السلام کی لیکن مادہ پرستی اور دنیا پرستی کی وجہ سے لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں اس وجہ سے وہ اس کے مارنے پر آ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کو مانا اذالی ولی الفقر جو تکلیف دے گا اللہ تعالیٰ پرماتا میں اعلان جم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ اعلان اس میں تو بیڑا غرق ہو جائے گا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چھپا دیا اولیا اللہ کو معاذ اس وجہ سے کہ یہ دنیا بےمان ہو تو چکی ہے لیکن دنیا کے اندر جو لوگ کچھ ارسا جی جی لیں اس کی حکمت کے ساتھ جینے کے لیے اور جس کو کہتے ہیں کہ موقع دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیں ڈیلا رسا دینے کے لیے استد اولیاء کے اللہ اور یہ یاد رکھنا کہ اولیاء اللہ وہ ضرورت ہے جہان کی کہ چاہے عوام ہوں چاہے علماء ہوں جب تک کہ اولیاء اللہ کی تربیت حاصل نہ کریں اس وقت تک ان کا اپنا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا عقیدہ کامل ہمیشہ صوفی کا ہوتا ہے وہ فقیر کا ہوتا ہے اللہ والے کا ہوتا ہے نفس کی خواہش کیونکہ وہ نفس کی خواہشات تو ختم کر بیٹھتا ہے نا اور نفس کی خواہشات کی مثال بزرگ دیتے ہیں جس طرح یہ سورج چڑھتا ہے نا تو اس کے آگے بادل آ جاتے ہیں جتنا گہرے اور سیاہ بادل ہوتے جائیں گے نا اتنا اندھیرا ہوتا جائے گا روشنی کم ہوتی جائے گی نفسانی خواہشات جب بندے کے اندر آتے ہیں نا جتنا جتنا یہ نفسانی خواہشات بڑھتے جاتے ہیں تو وہ جو سورج دل کا اللہ نے بنایا ہے نا نور اس کے آگے وہ سیاہی آتی جاتی ہے اسی وجہ سے دل جو ہوتا ہے نا پھر وہ حق اور حقیقت کو سمجھنا اور دیکھنا وہ روشنی جس طرح سورج دیتا ہے نا تو پھر اس نیچے سب کچھ اب جب اتنا سیاہ بادل پورے سورج کے سامنے آ جائیں کہ دن کو بھی رات بنا دے پھر کیا نظر آئے بھائی جتنا باریک سے باریک بادل ہوتے جائیں گے تو روشنی بڑھتی جائے گی حتیٰ کہ بالکل بادل سامنے نہ ہوں تو سورج صحیح روشنی ڈالے گا اور صحیح چیز ہر چیز تمام صحیح نظر آئے گی تو خواہشات نفسانی اسی طرح ہیں یہ بادلوں کی طرح ہمارے ہمارے دل کے سامنے یہ سیاہ بادل خواہشات کے ہوتے ہیں اس وجہ سے حقیقت نظر نہیں آتی اولیاء اللہ کے یہ بادل صاف ہو جاتے ہیں خواہشات ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ان کے دل کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے ان کو حقیقت صحیح نظر آتی ہے جب حقیقت صحیح نظر آتی ہے تو, تو عقیدہ ان کا صحیح ہو ہے ایمان صحیح ہو جاتا ہے سمجھ آ کہ نہیں آمد. تو حضرت صوفیائے کرام چھپ گئے اگر کوئی اس وقت رہ گیا ظاہر لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے علماء جو ہیں وہ نفس پرستی کی وجہ سے پیچھے ہو گئے ہیں وہ بھی دنیا سے سمیٹنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء سے, سے معروم ہیں کچھ بات عقیدہ یہ وہ, وہ اولیاء اللہ کو مانتے نہیں ہے وہ جب مانتے نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ نکلنا, نکلتا ہے کہ اعتقاد ختم ہوتا جا رہا ختم ہو گیا اعتقاد تو میں جناب کے سامنے صحیح اعتقاد کے لیے ایمان کی تعریف صحیح پیش کرتا ہوں کہ ایمان کیا چیز ہے آج کل لوگ یہ عام سمجھتے ہیں کہ ایمان ہے جی کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ایمان ہو گیا حالانکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو مرزائی بھی پڑھتے ہیں مرزائی کو جانتے ہیں آپ قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں ان کی مساجد ہیں ان مسجدوں کے اندر لکھا ہوتا ہے لا محمد رسول اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول, اللہ. اگر اللہ محمد رسول اللہ خالی پڑھنے سے بغیر اندر کے اعتقاد صحیح کے بندہ مومن ہو جائے تو پھر تو مرزا ہی مسلمان ہے حالانکہ قادیانی تو کافر قرار دیا گیا ولیج ماں ایسے ہیں نا صحیح تو کا ایمان کیا ہے یہ کلمہ شریف اس اندر کے اعتقاد کی ظاہری علامت ہے ظاہری اب ایمان یہ ہے ایمان دو چیزوں سے بنتا ہے رکھنا دو چیز دو قرآن مجید کے پڑھنے سے یہی معلوم ہوتا جتنا اسلام ہے نا جس کو ہم دین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جتنا دین ہے جس کو عام خاص یعنی کیا مطلب کہ اولیاء علماء اور جناب یہ علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ جس کو سمجھتے ہیں یہ دین ہے یہ اسلام کا بات ہے اسلام کی بات ہے اس سارے کو حق ماننا اس سارے کو حق ماننا اور اس کے جو مقابل اس کے مخالف اس کی ضد ہے دنیا کا کوئی نظام ہے اسلام کے مقابلے میں جو بھی بات ہے نا جو نظام ہے جو بات ہے جو فیل ہے جو قول ہے اس کو نہ ماننا یہ دو چیزیں دین کو ماننا اور دین کے ضد اور مخالف کو نہ ماننا یہ دو باتیں ملتی ہیں تو پھر بندہ منہ مانتا سمجھ نہیں آ رہی کیا کہا میں نے دین کو ماننا دین کے مخالف اور زد نظام کو نہ ماننا دین کو ماننا اور دین اب پہلے دین کو ماننا اس کو کہتے ہیں اس بات زد اور مخالف اور باطل کو نہ ماننا اس کو کہتے ہیں نفی کیا کہتے ہیں نفع نفع نفع اب دیکھو لا الہ اللہ یہ رائب والا کلمہ پڑھاتا ہے اس کو اپنا اس کو خود کلمہ نہیں آتا یعنی کلمے کا مطلب اس کو خود نہیں آتا اگر کلمے کا مطلب آ ایمان سے تو رائبنڈ کا اجتماع بند ہو جائے گا بازی میں رکھنا میری کیا کر رہا ہوں میں اگر ان کو کلمے کا مطلب صحیح آ جائے اور وہ کلمے پر چل پڑے جو کلمہ کہتا ہے اس پر چل پڑے تو رائبنڈ کا اجتماع ختم ہو جائے گا کیوں ختم ہو جائے گا کہ جب اسلام کو ہی ماننا ہے اور اسلام کے مخالف جو کچھ ہے اس کو نہ ماننا اس کے ساتھ ٹکرانا اس کی خلاف ورزی کرنا جب یہ مسلمان کے ایمان میں بات داخل ہوگی اور وہ ایسا کرے گا تو دنیا میں اس وقت تو فرنگی کا نظام ہے برٹش لائے جب یہ اس پر اسلام پر چلے گا اس کی مخالفت کرے گا تو حکومت تو اس کا اجتماع بند کر دے گی وہ کہا کہ چلو بھاگو یہاں سے تم ہمارے قانون نظام کے خلاف آتا ہے خلاف بولتا ہے اسی وجہ سے ریویٹ میں آپ کبھی نہیں بتا سکتے کہ رائبڈ کے اندر کبھی ایک خطاب ہوا ہو جس کے اندر انگریزی نظام کے خلاف بولا گیا ہو بس یہی ہے نماز پڑھو بسترا اٹھاؤ اور ادھر جاؤ اور نماز پڑھو اور روزہ رکھو بس یہ کرو وہ کو یہ کیا ہے اس کو تو امر معروف کہتے ہیں دین کام کا تبلیغ کا آم جز ایک, ایک رہوے جماعت والے سے میں نے پوچھا بتاؤ تبلیغ کے کتنے جز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے پڑ لگتا ہے میں نے کہا بس تبلیغ کرنے پھر چل رہے ہو لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہو اور حال یہ ہے تمہارا کہ تمہیں اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ تبلیغ کے جز کتنے ہیں خود جاہل لوگوں کو علم دے رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم تو امبیا کے راستے پر چل رہے ہیں اس میں کہا ظلم و علیہ السلام کا راستہ جہالت تھا کیا وہ تو صاحب علم ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے ملشق. ارے بھائی قرآن تبلیغ کے دو جوز ہوتے ہیں کتنے امر بالمعروف بال معروف نہ قرآن پاسو کے امرون ابل معروف ہے وطن اور تبلیغ میں اہم جز کیا رکھا گیا ہے ناجن المنکر ہے. جہاد کب ہوتا ہے ناجن منکر ہوتا ہے اگر آپ کسی کو نیکی دعوت دیں نماز پڑھیں اس پر نہیں لڑے گا اگر آپ کہیں شراب نہ پیئیں تو پھر غصہ لگے گا اس کو کہ نہیں کسی کو کہا ہے کہ یار بے حیائی مت کرو بے غیرتی مت کرو عورتیں ماتنا چاہو یہ فلمیں مت دیکھو ڈرامے مت دیکھو یہ کرو وہ یہ کیا بے غیرتی ہے لڑے گا نہیں لڑے گا تو یہ نہ مرکر کو ہاتھ نہیں لگاتے یہ کہتے ہیں صرف نماز پڑھو اور کلمہ سیدھا کریں کلمہ میں بیٹے کلمہ سیدھا ہی ہے بیڑا غرق تمہارا تو کہتو کلمہ سیدھا کریں کلمہ سیدھا ہے تم سیدھے نہیں ہو کر اپنے آپ کو سیدھا وہ کیا کہتے ہیں کلمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا ہی دیا ہے ہم سیدھے نہیں ہوتے کرنا تھا اپنے آپ کو سیدھا اور کر رہے ہیں کلمے کو سیدھا سمجھ آ گئی کہ نہیں اب اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی میں بات کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں یہ نفی اور اس بات کہ باطل کا انکار کرو نفی کرو حق کا اس بات کرو اس بات کرو یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو ایمان بنتا ہے शوطحachi. کیا بنتی ہے ایمان. ایمان بنتا ہے خالی ماننے سے بات نہیں بنتی نہ ماننا بھی ضروری ہے حق کو مانو باطل کو نہ مانو نہ ماننےنے پر جنگ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کہتے تھے یار ہم کب کہتے ہیں تو خدا کا نام لالو لیکن یہ تو تم کہتے ہو کہ یہ دوسرے خدا نہیں ہے اور یہ دوسرا کوئی ایسا خدا نہیں جس کی کوئی بات چلے جس کی کوئی عبادت ہو جس کی کوئی طاقت ہو نہیں یہ بات تو نہ کرو نا یہ سختی ہے اسلام میں ایسا سختی تو نہیں ہے تھوڑا سا نرم بن جاؤ تھوڑا سا مرم مرم سید صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار دعوت بھی اسی طرح کہتے ہیں اسلام میں نہیں. یہ تار ہے بتی کی مثال دینے کے لیے سمجھاتا ہوں دیکھ سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں بتی ہے نا بجلی کی تاریں ہوتی ہیں نا اس میں دو تاریں ہوتی ہیں ایک ٹھنڈی ہوتی ہے ٹھنڈی کو کہتے ہیں مثبت اپنا منفی اور گرم کو کہتے ہیں مثبت اب روشنی توجہ روشنی کے لیے قدرت نے یہ دونوں رکھی ہوئی ہیں ٹھنڈی جو ہوتی ہے نا وہ ارتھ لیتی ہے اور اصل کرنٹ کس میں ہوتا ہے گرم, گرم, گرم اللہ تعالی کی حکمت کا یہ کارخانہ یہ ہمیں بہت بڑا روحانی سبق دے رہا ہے اللہ تعالی نے کفر کو بھی پیدا کیا کفر کو پیدا کیا شیطان کو جب پیدا کیا تو کفر تو پیدا ہو گیا حق کو پیدا کیا ایمان کو پیدا کیا حضرت آدم پیدا ہوئے ملائکہ پیدا ہوئے فرشتے پیدا ہوئے تو تخلیق کے کارخانے میں دونوں چلیں گے چلتے ہیں تخلیق کے کارخانے میں حکمت کے کارخانے میں لیکن شریعت کے کارخانے میں تحفظ ضروری ہے دونوں کا کس طرح تحفظ ٹھنڈی اور گرم رہتی تو ہے لیکن دونوں کو ملنے نہیں دینا چاہیے اگر دونوں مل جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے یہ <سطور> گرم اور ٹھنڈی تار آپس میں مل جائے تو کیا بنتا ہے لگ جاتی ہے ہماری سرکی پنجابی میں کہتے ہیں پٹاخہ نکل جاتا ہے پٹاکا جب پٹاکا نکلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جو ٹھنڈی ہوتی ہے نا وہ تو پہلے ہی ٹھنڈی تھی وہ گرم کو بھی ٹھنڈا کر دیتی ہے کہ گرم ٹھنڈی گرم جو ہے وہ ٹھنڈی کو گرم کرتی ہے یا ٹھنڈی گرم کو گرم کرتی ہے کیا ہوتا ہے ٹھنڈی گرم کا بیڑا گڑھ کر دیتی ہے گرم گرم نہیں رہتا گرم گرم نہیں کو جو ہے نا اچھا اب جب وہ جمع ہو جاتے ہیں پٹاکا ہو جاتا ہے بجلی چلی جاتی اب جو علامات ہوتے ہیں نا بجلی کے تارے بورڈ بلب ٹیوب لائٹیں استری پنکھے وغیرہ یہ سب علامات ہیں اس میں بجلی کے ایسے ہیں نا اوزاروں علامات اب یہ موجود ہوتے ہیں کرنٹ نہیں ہوتا سب بیکار ہے یہ تو قبال خانے کا مال ہوگا پھر اگر فرض کرو کرنٹ نہ ہے تو یہ تو ہمیں بیچنا پڑے گا کمال خانے کو دینا پڑے گا بھائی ضرورت نہیں رہی ان کی تو علامات رہ جاتے ہیں گرم اور سرد کے ملنے سے کرنٹ چلا جاتا ہے اس علامات رہ جاتے ہیں اب جو ہے نا کفر قدرت نے اس کی مثال کے لیے ٹھنڈی تار بنائی ہے ٹھنڈا ہے کفر میں غیرت نہیں ہوتی کافر میں ہوتی ہے غیرت غیرت گرمی ہے یا غیرت ٹھنڈی ہوتی ہے جب آدمی لڑتا ہے تو ٹھنڈا ٹھنڈے ہو کر لڑتا ہے یا گرم ہو کر لڑتا ہے لڑائی کے وقت آدمی کہتا oi, oi, مجھے گرمی نہ دلا ہوئے میں مار دوں گا یہ کر یہ <laughs> تو نہیں کہتا مجھے ٹھنڈا نہ کروے <laughs> معلوم ہوا کوفر ٹھنڈا ہے اسلام گرم ہے ایمان کیا ہے گرم ہے ایمان گرمی ہے ایمان میں غیرت ہے اسلام میں غیرت ہے خدا رسول کی غیرت ہے اسلام میں ماں بہن کی غیرت ہے عورت کی غیرت اسلام بتاتا ہے کسی وجہ سے بزرگ لوگ فرماتے ہیں غیرت کا ایمان نہیں رہتا جس کو اپنی ماں بہن کی بیٹی کی غیرت نہ ہو اس کا ایمان نای نای اس کا دین نہیں رہتا دین ختم ہو جاتا ہے غیرت ایک ایسی بنیادی چیز ہے میرا ایک موضوع ہے پندرہ سولہ سو موضوع ہے میرا کے ایک, ایک شعبے پر میں نے کلام کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے جتنا مجھے چھوڑ سکتا تھا اس موضوع <coughs> کا نام ہے اسلام میں غیرت کا مقام کیا نام ہے اس کا غیرت کا مقام میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمان سے جیسے ستون ہوتا ہے نا اسلام سارا غیرت کے اوپر ایسے سمجھو جیسے سارا مکان اس پر کھڑا ہو ستون پر جب غیرت جاتی ہے نا تو بند کر دین گر جاتا ہے ایستا ایستا وہ اپنا ایمان کا ختم کر بیٹھتا ہے یہ بڑا بنیادی ہے غیرت اور فرنگی اور یہ سکولی طبقہ فرنگیوں کے ماننے والے لوگ یہ سب سے بڑے غیرت کے دشمن ہوتے ہیں یہ عورت کے پردے کو گوارہ نہیں کرتے ہیں. عورت کے گھر بٹھانے کو گوارہ نہیں کرتے ہیں. یہ زانی اور بغیرت لوگ ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ غیرت کو گوارہ نہیں کرتے ہیں. خیر میں آگے چلتا ہوں اس پر پھر آؤں گا کہ گرم اور سرد جب مل گئی کفر اسلام جب ملتا ہے کفر پیدا تو خالق تعالیٰ نے کیا کفر کے ساتھ اسلام کو پیدا کیا لیکن دونوں کو لیے یہ تحفظات رکھے ہیں کہ ان کو ملنے نہیں دینا کفر اسلام اگر مل گیا یعنی کیا مطلب تمہارے اعتقاد میں تمہارے عقیدے میں یہ بات آ گئی کہ تم اسلام کو بھی مانتے ہو اور کہتے ہو ادھر میں جو کفر ہے باطل ہے اس کو بھی کول کو یا کچھ نہ کچھ کو مانتا ہوں تو سمجھو اب گرم اور سرد کیا ہو گئے مل گئے اب نتیجہ کیا ہوگا پٹاخہ پڑ جائے گا اڑے گا کیا کرنٹ کرنٹ کیا تھا ایمان ایمان اڑ جائے گا پھر علامات جو ہیں داڑھی نماز حج مسجد مدرسہ اسلام کے علامات باہر ہوں گے ایمان نہیں ہوگا کرنٹ یہ چیزیں پھر کباڑ خانے میں چلیں گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کباڑ خانے میں جائیں گی اس کے بارگاہ میں پیش ہوگا اٹھا کر مار دے گا بوتھے پر منہ پر مارے گا کیا لے کر آئے ہو ادھر کوفرا ہے, ہے پھر یہ کیا کام آئے گا تمہارے سمجھ آ کہ نہیں تو اب حضرت جی جب ایمان ماننے اور نہ ماننے کا نام ہے اس وقت دنیا میں ہمیں کیا ہو رہا ہے فرنگی کا پوری دنیا پر کیا فتنہ چل رہا ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ خدا کو نہ مانو رسول کو نہ مانو قرآن کو نہ مانو اسلام کو نہ مانو آپ کہیں سکولوں پر تھانے پر کچہریوں پر یہ نہیں لکھا دیکھیں گے خدا نہیں ہے رسول نہیں ہے لکھا ہے کہیں نہیں, نہیں. قرآن نہیں ہے شریعت نہیں ہے صرف انہوں نے اتنا کام کیا ہے وہ کہتے ہیں کچھ باتیں اسلام کی رکھو کچھ باتیں ہماری رکھو قانون نظام ہمارا رکھو کلمہ رسول کا رکھو اب ایمان سے بتاؤ کافر کا قانون کفر ہوگا کہ ایمان ہوگا وہ کفر ہے کافر کی تہذیب کفر ہے کافر کی تعلیم کفر ہوتی ہے مثلا اب وہابی ہیں ان کی تعلیم تو وہابی بنائے گی کہ نہیں بنائے گی ملکل. شیعوں کی تعلیم چاہے ہے حدیث عدیث قرآن ہے پڑھاتے حدیث قرآن ہے لیکن انہوں نے اپنا جو ملا رکھا ہے کچھ اس کی وجہ سے شیعہ شیعہ بناتا ہے مرزا ہی پڑھائے گا تو مرزا ہی بنائے گا شیعہ وہ بھی پڑھائے گا تو وہ بھی بنائے گا شیعہ پڑھائے گا تو نہیں ارے بھائی تو بےغیرت جب پڑھائے گا تو وہ غیرت کب غیرت مند کب رہنے دے گا جب کافر پڑھائے گا تو مسلمان کب رہنے دے گا اس نے اب کفر اس نے کیا کیا کہ دونوں کو ملائے اب آپ دیکھیں ٹی وی ہے مکل ٹی وی کی مثال دیتا ہوں ٹی وی میں نماز آتی ہے دکھاتے ہیں جماعت ہو رہی ہے نہیں اذان اچھا ناگ خانی تقریر کو ملا کر رہا ہوں لکری ایمان سے بتاؤ اس کے ساتھ کیا ہے ان کے ساتھ کچھ اور بھی ہے یا نہیں وہ بے حیائی بے غیرتی اور کفر ہے یا نہیں ہے تو یہ ملاوٹ ہو گئی کنا ہوئی جب ملاوٹ ہوئی تو گرم اور سرد مل گئی پٹاخہ کافر نے اس طرح مسلمان کا ایمان لیا اکبر البادی فکر گزرے ہیں ہندوستان کے وہ لسان العصر ان کو کہا جاتا انہوں نے سو سال پہلے شعر لکھا اس شعر میں کہتے ہیں نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں رہتی مذاہب رہتے ہیں قائم فقط ایمان جاتا ہے مذاہب رہتے ہیں قائم جہاں پر اب تھانہ ہے تھانے میں مسجد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی قرآن پاک بھی اس میں رکھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن تھانے میں قانون کس کا ہے اگر آپ لے جائیں قرآن مجید وہی کرو قرآن جو تھانے میں پڑا ہے اس کو کہو یار اس قرآن کے مطابق فیصلہ کرو ہمارا سنیں گے تو مسجد اور قانون کافر کا قانون کافر کا کفر گرم تار ہو گیا ٹھنڈی تار ہو گئی ادھر آ مسجد دونوں کو ملا کر رکھا ہوا ہے ایمان پڑ گیا بلد. وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے اسی طرح آپ کچہری میں چلے جائیں ادھر جائیں گے دلو ہوا آخرا بول تخوا لکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے اور وہ عادل کہہ رہے ہیں کفر کو قانون برٹش ہے سرح. اس کو عدل کہنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملم مل یحق مان صلی اللہ کافر ہوں جو اللہ کے اتارے پر فیصلہ نہیں کرتے وہ لوگ کافر ہیں یہ قرآن, قرآن بات ہے مللم یحق مان صلی اللہ کہ ظالم جو اللہ کے اتارے پر فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ ظالم ہیں یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ نہ سمجھنا کہ جو میرے قرآن کے قانون کے خلاف چلے گا وہ ظالم نہیں ہوگا نا, وہ کافر بھی ہوگا ظالم بھی ہوگا فاسق بھی ہوگا پرانتا. اب مثال کے طور پر آپ کے ملک میں قانون ہے اسمبلی ہے اب اسمبلی میں تلاوت سے شروع ہوتا ہے کام قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی ہے نا اس میں کام کیسے شروع ہوتا ہے پہلے تلاوت ہوتی ہے پھر نعت ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے اب ہوتا کیا ہے اس کے بعد کیا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں جی جو قانون بنے گا جو بات یہاں پر ملک میں چلانا ہے مدے کو ووٹ کتنے ووٹ زیادہ ہو گئے تو چاہے وہ تمہارے اسلام میں حرام ہے کفر ہے جو بھی ہے وہ تمہارا قانون بن جائے گا ایسے ووٹوں کی اکثریت سے وہ حرام بھی حلال ہو جائے گا تمہارا ضروری ہو جائے گا جیسے آپ زنا کیا ہے اسلام میں حرام ہے یا نہیں لگن اسمبلی میں جنرل مشرف دور کے اندر اسمبلی نے اکثریت کے ساتھ یہ بل پاس کیا تھا کہ عورت اگر زنا میں مصروف ہے چاہے اپنے بیٹے کے ساتھ چاہے باپ کے ساتھ چاہے بھائی کے ساتھ چاہے غیر کے ساتھ اگر وہ راضی ہے عورت اس کو روکنے والا ہب سے بے جا کا پرچہ اس پر ہوگا تین سال سزا پانچ لاکھ جرمانہ یہ تمہارے ملک میں قانون ہے تھانے میں چل رہا ہے کچہری میں وہ وکیل ہیں وکیلوں کا ٹولہ ہوتا ہے وہ اکٹھا ہو کر باس کرتا ہے سب یہ ٹھیک ہے یہ تو راجنی تھی اب بتاؤ یہ کوفرا یا ایمان ہے بدترین کوفرا یا نہیں اور بدترین بےغیرتی ہے یا نہیں ان کو تو کنجر کہنا کنجروں کی توہین کنجر بھی یہ کام نہیں کر سکتے کہ اپنی ماں بہن کے ساتھ بھی اور لوگوں کی ماں بہن کے ساتھ زنا کا قانون بنا دینا کہ خبردار اگر کو روکے گا باپ اپنی بیٹی کو ہو کے اندر یا کیسا عجیب ظلم ہے باپ اپنی بیٹی کو بدکاری سے روکنے پر تین سال اگر بیٹی چلی جائے اور کہا ہے کہ میں راضی تھی اس نے زبردستی مجھے روکا تو کتنا سزا ہے جرمانہ پانچ یہ بدترین کافر لوگ ہیں یہ مسلمان لوگ ہیں بےغیرت ہے بدترین کے نہیں اس وجہ سے کہ ماں کے ساتھ جیسا استاد ہوتا ہے ویسے شگرد ہوتا ہے کہ نہیں اب جن کا استاد ماں کے ساتھ جناخت کرتا ہے وہ انگریز ہے ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے پھر فلم بناتا ہے جنگ کو دکھاتا ہے کہتا ہے کہ ترقی ہو گئی ہے تو ایسے لانتی نے اب ان کو کیونکہ سبق پڑھایا شاگرد کے اندر یہ اثر آیا کہ اس نے قانون بنا دیا کہ ہماری ماں بہن اگر کچھ کر رہی ہے تو خبردار کسی نے روکا تو ہم اندر کر دیں گے جی سے بتاؤ یہ کفر سب ادھر نعت ہو رہی ہے ادھر تلاوت ہو رہی ہے ادھر یہ کفر ہو رہے ہیں سات دونوں کو ملایا پٹاکا نکل گیا ایمان ختم آپ صرف دیکھ رہے ہیں جی ماشاء اللہ اسمبلی مسلمانوں کی ہے کیوں جی وہاں پر تو تلاوت ہو رہی ہے وہ بیڑا گرک تلاوت کا تلاوت کو کیا دیکھ رہا ہے تلاوت کو تو نہیں دیکھنا دیکھنا تو تا ایمان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا روبا تھا قرآن قرآن فرمایا کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن پر قرآن لالت کرتا ہے کرتا لا, لا, لا. اب کن پر لانت کرے گا جو قرآن کے ساتھ کفر کر رہا ہے اس پر لانت کرے گا قرآن کی مخالفت کر رہا ہے اس پر لانت کرے گا سمجھ آ کہ نہیں آگی آپ کو یہی ملاوٹ ہر طرف ملے گی کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یار ان کو اگر ہم کہیں کہ خدا کچھ نہیں ہے خدا نہیں ہے رسول نہیں ہے قرآن نہیں ہے اسلام نہیں ہے شرح نہیں ہے یہ کب مانیں گے تو مار دیں گے ہمیں گے یہ تو کافر لوگ ہیں یہ دیکھو ہمیں نہیں انہوں نے یہ ایسا کیا کہ سکول میں اب سکول میں جائیں ادھر جی اسلام یاد بھی رکھی ہے جی اچھا ساتھ کیا کفریا ساتھ سارا نظام کفر کا برتاتے ہیں پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں اسی وجہ سے ایمان سے بتاؤ تعلیم اگر سکول والی اسلام کے مطابق ہوتی تو معاشرے کے اندر آپ کو اثرات اسلام کے نظر آتے ہیں یا کفر کے <سؤال> اس وقت معاشرہ جو ہے آپ کے سامنے ہے نا ماحول معاشرہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے رات بھی یہی بات میں نے کی میں نے کہا کسی چیز کا نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی تو بدل جاتی ہے اب گدا گدا کو انسان کو وہ انسان بن جائے گا انسان کو گدا کہو وہ گدا بن جائے گا پاخانہ گندگی ہے اس کو برفی کہو برفی بن جائے گی خنزیر ہوتا ہے اس کو اسے کہو اسے کہتے ہیں اسے ہیں اسے تو جانتے ہیں نا ہرن اس کو ہرن کہو کنزیر کو وہ ہرن بن جائے گا ہرن کو کنزیر کہو وہ کنزیر بن جائے گا نام بدلنے سے حقیقت اور لئی فرنگی نے یہ سکولی لوگوں نے کیا کیا ان مسلمانوں کے ساتھ دھوکا انہوں نے نام بدلا ہوا ہے اس کا نام رکھا ہے سکول کا علم کہ ادھر علم ہے تعلیم ہے بتاؤ اگر وہ علم اور تعلیم ہے تو معاشرے پر اثرات جہالت کے ہیں یا علم کے ہیں آپ کو کیا نظر آتا ہے باہر اگر علم ایسا ہوتا ہے جس طرح باہر ہو رہا ہے تو اس سے جہالت اچھی ہے کہ نہیں معاشرے میں انسانیت نظر آتی ہے نہیں اگر کہیں آپ کو انسانیت نظر آتی ہے تو وہ اس لانتی علم کا اثر نہیں ہے وہ ہماری پرانی تہذیب اور پرانے ہماری شریعت کا جو علم ہم کے اندر گھوم پھر رہا ہے تھوڑا سا ہمارے باپ دادا یا مولوی حضرات کے اثر سے جو ہمارے اندر وہ شور شرع کا دیا ہوا پھر رہا یہ اس کے اثرات اگر یہی وجہ ہے کہ جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ خاص علاقے سوسائٹیوں کے ہوتے ہیں جہاں پر صرف تعلیم یافتہ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ہاؤسنگ سکی میں آپ نے دیکھی ہوں گی ٹاؤن دیکھے ہوں گے آپ نے ادھر جائیں پھر ادھر کا حال دیکھیں اس کے اندر انسانیت اگر ای ایک ذرہ برابر بھی آپ کو نظر آئے تو مجھے آتی ہے نظر وہاں پر ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے کہ ماں باپ کو ماں باپ ماننا بھی گوارا نہیں کرتے اولڈ ہوم بڑھوں کے کمرے بنے ہوتے ہیں ان کے اندر ان کو پھینک دیتے ہیں وہ مر رہا ہے اس سے نفرت کرتے ہیں جراثیم کتے کی طرح وہ مر جاتا ہے اور یہ اس طرح کے واقعات آپ ہزاروں سنے ہوں گے آپ نے کہ کوئی کرنل ہے کوئی جرنل ہے کوئی فلاں افسر ہے کوئی فلاں ہے اس کا باپ اس کے پاس آیا ہے ملنے کے لیے تو وہ کہتا ہے کون ہے یار یہ کدھر سے آیا ہے باپ کو باپ ماننا بھی گوارا نہیں کیا تو اگر کوئی آدمی باپ کی خدمت کر رہا ہے تو یہ سکول کے علم کا اثر ہے یا رسول کے علم کا اثر ہے